جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ دروس پچاس درس ہو گئی ہے پچاس جنوں میں یہ مکمل ہو جائیں ہم قریب ہیں آج ہم سعید صدیق رضی اللہ تعالی کے حج نو ہجری اور اس کے بعد جس کو عام المفود کہتے ہیں کثرت کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں اسلام کی طرف اس کے بارے میں انشاءاللہ شاء گے اور اس کے بعد پھر دس ہجری آ جائے گا جس میں سب سے اہم واقعہ جو حجت الداح کا ہے آخری حج جو آپ نے جو ایک حج کیا اہتمام کے ساتھ جو حج الداق علاقہ اور دس ہجری کے بعد جب گیارہویں ہجری شروع ہوئی ہے تو اس کے تیسرے مہینے میں محر سفر دو مہینے اور پھر ابی اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے تو یہ زیادہ سے زیادہ اگلے جو چیزیں ہیں وہ دو یا تین جو میں ہو جائیں گے پچاس کی بجائے دروس شاید بابا یہ ترپن ہو جائیں اور یا چبن ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی متصل خلفہ راشدین المحدین ان کی سیرت کے اوپر ایک ایک یا دو دو جمے اثر ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ حضرات جو ہے اشرف بشرا باقی تین ہفتے میں نہیں تھا مجھے اس کا اندازہ اور احساس ہے کہ آپ حضرات دور سے تشریف لاتے ہیں اور اہتمام سے آتے ہمارے ہاں برحان کے داخلوں کا سلسلہ تھا تو ایک ہفتہ کراچی میں داخلے تھے اس سے اگلے ہفتے لاہور کے داخلے تھے اس سے ہفتے پشاور کے داخلے تھے لیکن آ, الحمدللہ ہو گئے پورے ہو گئے پورے ملک سے ہم نے تقریباً پندرہ سو کے لگ بھگ پروفیشنلس کو اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو البرحن کے ایک سالہ کورس میں داخلہ دیا ہے. اور پانچ چھ سو لوگ تقریبا سات سو لوگ اس علاوہ ہیں الحمدللہ اس وقت تقریبا آج میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے حساب کر کے بتائیں گے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو یہ تقریبا کوئی چوبیس سو تیئیس سو چوبیس سو لوگ الگ فضل ہے کہ وہ ان چاروں شہروں میں الحمدللہ للہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا اس وجہ سے میری ورنہ میری جمعے سے میں ملک میں کہیں پر بھی ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں جمعے کے دن لازم پہنچ جاؤں اور اسی لے بعض اوقات مجھے بہت لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو پہنچاتا ہوں اس دفعہ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے تین جمیر تباتر میں نہیں پڑھا سکا لیکن انشاءاللہ اگلے سالوں سے ہم اس کا نظم ایسے بنا رہے ہیں کہ اس میں بھی مجھے زیادہ لمبا کیا نہ کرنا پڑے دوسرے شہروں میں کسی اور ترتیب سے ان شاء اللہ اس کو مکمل کر لیں گے تو آج جس طرح میں نے اصل کیا شروع کے اندر کہ یہ انچاسواں درس ہے سلسلہ سلطندر اڑتالیس بروس الحمد للہ ہو گئے گزشتہ درس میں آخری درس جو ہوا تھا اسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری کا جو حج ہے وہ خود آپ تشریف نہیں لے کر گئے آپ تشریف نہیں لے کر گئے حج پر کیوں نہیں تشریف لے کر گئے اگر حج فرض ہو چکا تھا تو آپ کو تشریف نہ لے جانے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی اس پر سیرت نگاروں کی دو ارا ہے اللہ نے اپنے کئی وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ حج فرض ہی دس ہجری کو ہوا ہے اسے میں سال ہوا اس لیے آپ تشریف لے کر گئے گا. حج فرض نہیں تھا لیکن یہ رائے بہت ہی کم لوگوں کی ہے اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ جو ہمارے سامنے روایت موجود اور وہ یہ کہ جب حج کا بتایا یعنی آپ سوچے کہ فتح مکہ ہو تو, تو حج کا رستہ کھل گیا تھا فتح مکہ ہو جانے کی وجہ سے تو فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا اپنے نہ جانے کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ان نہ ہو یہ تو کہ خانہ کعبہ میں کیونکہ ابھی تک ممانعت نہیں ہوئی مشرقوں کو منع نہیں کیا گیا رض حجاز میں ان کا داخلہ بند نہیں کیا گیا تو وہ بھی آتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو مشرک حج پر آئے ہوں گے اور وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کریں گے چونکہ وہ لپڑے اتار کے بھی طواف کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ فلاح اکون فلاحبا اس ماحول میں میرا حج کرنے کا دل نہیں چاہتا کہ خانہ کا ماہ گت مشرک اپنی مشرکانہ رسوم کے ساتھ وہ بھی حج کر رہے ہوں اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہو اور, اور وہ ننگے ہو تو فرمائے کہ کسی حالت میں مجھے حج کرنا پسند نہیں ہے اس لیے آپ نے سیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد تھی تو جب وہ روانہ ہو گئے تو اس کے بعد سورہ برات کی یہ آیا نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی برا اپنی اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چند ایسے احکامات دے کر بھیجا جو اس سے پہلے نہیں آئے تھے وہ احکامات کیا تھے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ اس کا ذکر اگلے اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہوگا یعنی یہ سورت توبہ نازل ہوئی صحابہ کی تعداد ساتھ نکلی تھی اور جب یہ احکامات نازل ہوئے تو ان احکامات کا تعلق یہ بالکل نئی نوعیت کی چیز تھی ایک تو اس میں مشرقین سے آج تک کیے گئے تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان تھا کیونکہ مشرقوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ معاہدے تو تھے پہلے دوسرا اس میں اس بات کا بھی اعلان تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا مشرقین کے جزیت العرب میں داخلے پر پابندی کا اعلان تھا عرب کا رواج یہ تھا کہ اس قسم کے اعلانات خاص طور پر معاہدے کے ٹوٹنے کا اعلان ہوتا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ہوتا یہ یا تو وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے یا اس کے خاندان کا اس کے قریب ترین رشتہ دار بیٹا کرے گا یا بھائی کرے گا باپ کرے گا اس کی طرف سے اعلان وہ کریں گے تو سیدہ ابر صدیق صحابہ کو لے کر حج کے لیے گل چکے سور توبہ پیچھے سے ہوئی ان احکامات پر مشتمل اور ان اس اعلان کا کہ ہمارے سارے معاہدے ختم ہو گئے مجھے کے ساتھ اس اعلان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود کریں یا آپ بھائی کریں یا بیٹا کریں جو عرب کا رواج تھا تو بھائی تو آپ کا کوئی تھا نہیں مرینا اولادی نہیں تھی آپ کی تو آپ کے قریب ترین رشتہ دار اگر کوئی ہو سکے تھے تو وہ کون تھے سیدنا علی کرم اللہ کے چچزاد بھائی بھی تھے بیٹوں کی جگہ بھی تھے پالا پوسا بھی تھا داباد بھی تھے تو نے سیدنا علی کرم اللہ وچ کو اپنی اوٹنی جس کا نام اصبا تھا ایک تو قسوہ تھی ایک یہ یا جو حجت البدام میں آپ کے پاس تھی یہ اسبا کو دے کر بھیجائیے اپنی اوٹنی دے کر بھیجنا بھی اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ پیغام ان کی طرف سے حتی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ابھی سیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکا نہیں پہنچے. ذو الحلافہ مدینہ سے نکل کر جو مقات آتا، وہاں پر علی سوار تشریف لائے سعیدہ ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ امیر بکر آئے ہو امیر حج تو بکر تھے ان کا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد علی کو امیر حج بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ امیر بن کر آئے ہو یا معمور بن کر حد علی گرمج نے کہا کہ معمور بن کر یعنی امیر آ گئی ہے روافظ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے حد حض علی کو امیر بنا کر بھیجا تو یہ جانشینی کا اعلان ہے حضور کے بعد حد علی کی خلافت ہونی چاہیے تھی کیونکہ حد علی کو اپنے پیغامات دے کر بھیجا تو یہ روایت تو بہت واضح ہے کہ سعید علی کرم اللہ بج کو بے شک اپنے پیغامات دے کر بھیجا لیکن امارت کس کی اور بغر صدیق رضی اللہ اور سب سے پہلا سواب یہی کیا تھا ان سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے معمور بنا کر بھیجا گیا تو اس حض علی ساتھ رہے اور بغر صدیق امیر حج تھے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو حج ابراہیمی کا اور شریعت محمدی اعلیٰ صاحبہ الف اس کے طریقہ کار کے مطابق حج کیسے کرنا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے مشقین نے حج کی شکل بگاڑ دی تھی قریش نے بھی بگاڑ دی تھی قریش عرفات نہیں جاتے تھے کہتے تھے کہ عرفات تو عام لوگ آئیں گے ہم تو اسماعیل کا گھرانہ ہے حج تو ہمارے دادا نے دنیا کو بتایا ہے ابراہیم اور اسماعیل نے تو ہم عرفات نہیں جائیں گے فیردوی تو قرآن میں پھر ان کو خاص طور پر کہا کہ جہاں لوگ جاتے ہیں اسی طرح مارنا اسی طرح قربانی اس چیزوں کے اصلی شکل و صورت کھو چکی تھی حج کے نام پر ایک رسم ضرور موجود تھی مگر وہ حج ویسا نہیں تھا جیسا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے یا جیسا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے بتایا تھا تو حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ لوگوں کو اس حج کا طریقہ سکھاتے تھے اور حضرت علی کر اللہ وجہ وہ اعلانات کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جسا پیغام دے کر بھیجا تھا بار بڑی باتیں تھیں سور برات کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرتے تھے جو ابرآب کے سامنے تلاوت کی براتین وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُقِرُ مُعْجِزِ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ مخزل کافرین کہ اے مسلمانوں جن مشرقین سے تم نے اہد کر رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے اعلان برہت ہے ختم ہو گیا آہد ہاں محلت دی جاتی ہے چونکہ چار مہینے کی محلت ہے فَسِحُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْحُرِ چار مہینے کی محلت ہے اور تم زمین میں چار مہینے چل لو, پھر لو امن رہے گا تمہیں چار مہینے میں تم پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا مگر یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ وَأَنَّ اللَّهَ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا اور وہ الناس اللہ حج اکبر <الْأَكْبَر> اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو حج جرے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ غیر مسترد بات ہے عوامی حج اکبر حج کو کہتے ہیں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں سر اس لئے حج اکبر جب کہا جاتا ہے تو عمرے سے اس کا آ... اس کو ممتاز کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہا کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے یہ حج کا دن کا اعلان ظاہر بات ہے بہت اہم ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھیں خود حج ایک بڑی اہم چیز سمجھی جاتی ہے جو بدقسمتی جب صرف سرکار کی آواز بن کر رہ کے اس میں امت مسلمہ کے مسائل کا اور ان کی پریشانیوں کا اور ان کے دکھوں کا کوئی اس میں اثر موجود نہیں ہے سروگی امام سرکار کے بھومبو ہے بس جو حکومت کو اعلان کرنا ہو تو ان کے ذریعے سے کرتے ہیں. لیکن حج جو ہے عرفات کے اندر حج ہوتا تھا یہ پوری امت کی طرف سے نمائندہ گفتگو کرتی تھی جس کا موقع آج بھی ایسے پیغام جاتا ہے لاکھوں مسلمان کونے کونے سے اکٹھے ہوتے ہیں اس موقع کا خطبہ حج ہے وہ امت کی آواز ہونا چاہیے نہ کہ سرکار کی ترجمانی ہونی تو کہا کہ حج اکبر کے دن اللہ کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے بلاشرا اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری اور ذمہ ہے لہٰذا اے مشرقوں اب تم توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نے حق سے منہ مو موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز ہی کر سکتے اور اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں تو چار باتوں کا اعلان تھا ایک اعلان یہ تھا کہ مومن کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا پہلا اعلان جنت میں صرف مومن جائے گا اس کا مطلب کیا ہے عقیدے کے بغیر صحیح عقید کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا آج کی لبرل دنیا کا ایک اسرار ہے کہ اعمال کی بنیاد پر جنت کے فیصلے کیے جائیں ایمان اور عقیدے کو چھوڑ دیا جائے اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے مہینوں اور بے دین لوگوں کو یہ کافروں کے اعمال کی بنیاد پر گلے جنت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں فلانا بندے نے بڑا سوش ورک کیا فلانا نے بڑی انسانیت کی خدمت کی وہ جو بڑی بڑی ہسپتال بنائے یا یہ کام کیا یہ کام کیا اس, لئے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جنت میں انسان ایمان اور عمل سالح کی بنیاد پر جائے گا صرف عمل سالح کی بنیاد پر نہیں جائے گا اور صرف ایمان اگر کسی کا ہو تو وہ جائے گا یعنی امن صالح نہ ہو یہ وہ معاملہ ہے جس, جس کا فیصلہ آخرت کے اندر ہوگا کیونکہ ایمان تو بنیادی شرط ہے، وہ تو اس کی ہے امن صالح نہیں ہے کوئی ایک آدھ عمل اللہ تعالیٰ اس کا ایسا پسند آ جائے جس کی بنیاد پر اس کو جنت میں بھیج دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول کے خلاف نہیں ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے آخرت میں ایک معاملہ رکھا ہوا ہے بہت سارا لیکن اصول جو اللہ ہے تو وہ ایمان کا ضرور بنا ہے کہ ایمان لازمی شرط ہوگی ایمان سے مراد عقیدہ ہے صحیح, ہے صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے تو پہلا, پہلا اعلان یہ ہے کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا علی کرم اللہ بچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ اعلان کرتے رہے دوسرا اعلان یہ تھا کہ آئندہ کوئی بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا تیسرا اعلان یہ تھا کہ جس کسی کا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ اپنی مدت تک باقی رہے گا اس بات ختم ہو جائے گا تمام عہود مطلب کوئی عہد رینیو نہیں کیا جائے گا تمام اہود ختم ہے مشرقین کے ساتھ اپنی مدت تک یا بعض یا چار نہیں تک اور اس کے بعد چوتھا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج بدا کی اگلے سال ہوا یہ اس کی تیاری ہو رہی تھی کہ رسول اللہ کا حج تو ایک اسلامی حج ہونا رہا اور اس میں آپ نے اپنا وہ شوہر آفاق خطبہ حج, حج الباع کا خطبہ کہتے جو انشاءاللہ زندگی نہیں تو اگلے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لیے یہ ساری تیاری اور صفائی ہو رہی تھی گویا کہ مشک کوئی حج پر نہیں ہوگا رسول اللہ کے حج میں آئندہ سے قیامت تک نہیں ہوگا ہمیشہ کی پابندی لگ گئی اور بیت اللہ کے گرد یوریانی نہیں ہوگی معاہدے کافروں کے ساتھ ختم ہو گئے اور اب جو ہے کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اس کے بعد کیا جاتا رہا وہ جھڑلا گیا کرے تو اس لیے یہ تھا وہ حج جو نو حجی کو ہوا ہے صحیح نہ ہوگا دیکھ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد واپس تشریف لائے یہ جو نو ہجری جو کہ آپ کو پتا ہے کہ حج تو شروع میں ہی آ جاتا ہے محرم آتا ہے سفر ربی ال یعنی یہ جو سال پور حج تو آخر میں آتا ہے آخری مہینہ اس کے بعد محرم آ ہے اس نو ہجری میں جس میں حج ہوا ہے اس میں کثرت کے ساتھ جو کہ تبوک سے آپ کی واپسی ہو گئی تھی کثرت کے ساتھ وفود کی عمد ہوئی ہے. وفود کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مختلف قبائل کے نمائندے اپنے وفد بنا کے ڈیلیگیشن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے امن امان پانے کے لیے اکثریت نے تقریباً سب نے اس میں سے اسلام قبول کر لیا جو لوگ وفد لے کر آئے سوائے ایک وفد کے جو نجران کا وفد تھا یون کے نجرانی عیسائیوں کے وفد آئے انہوں نے نہیں قبول کیا باقی سب لوگوں میں قبول کر لیا اچھا کچھ وفود کی میں آپ کو کارگزارش رکھوں کا آپ کو اندازہ وفود آتے کیسے تھے بات کیا کرتے تھے سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ من الوف یا دوسرے الفاظ آپ نے یہ ارشاد فلائے کہ من القوم کون سی قوم ہے کون سا وفد ہے یہ عبد القیس کا وفد تھا انہوں نے اپنی شاخ کا ذکر کیا جو شاخ آئے کہا کہ ہم بل ابی آ ہے آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم یا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندام خوش آمدید تم لوگوں کو پریشانی یا شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے غیر خزایا ولا ندام پریشانی یا شرمندگی کی کوئی بات نہیں یا آنے والے کے دل بڑھائے تھے کہ گرچہ وہ تو بڑی اس حالت میں آئے تھے کہ خدا جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اپنی گزارشات لے کر آئے تھے ظاہر بات ہے تو آپ نے ان کا دل بڑھایا کیسی کوئی بات نہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ رسول ہمارے اور ایک اور قبیلہ ہے مزرگ ہمارے درمیان بڑی چپکلش ہے اور ہم بڑی دور سے آئے ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت کے مہینوں میں آ سکتے ہیں وہ جو چار مہینے جس لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے علاوہ ہماری جنگ ہے ہمارے آٹھ مہینے جنگ میں گزرتے ہیں چار مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوتی ہمیں کوئی ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ جو ہم جا کر اپنے لوگوں کو بتائیں اور وہ ان کو اپنے پنوں سے باندھ لیں اس پر عمل کریں اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخل داخلے رضی اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع فرمایا آپ نے کچھ پوچھ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو حل تدرون عمل ایمان بلہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان بلہ کیا ہے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول اعلم اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے تو آپ نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ وہ اقام السلام وہ ایتا اسکا و, و, و سوانم آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان شہادت اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا میں معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نماز ادا کرنا زکات دینا رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ جب تمہیں غنیمت ملے تو اس کا خمس اللہ اس رسول کے گھر نکالو تو یہ آپ نے بتایا اس کے بعد آپ نے چند برتنوں کے استعمال سے بنا فرمایا اور یہ وہ برتن تھے جو شراب کی تیاری میں استعمال ہوا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان برتنوں کو مت استعمال کرنا اور اس لیے نہ استعمال کرنا کہ ان برتنوں کو دیکھ کر شراب لگاتی ہے اور اس کے امکان تھا کیونکہ گٹھی میں پڑی بھی تھی اس زمانے میں لوگوں کے بعد میں پھر یہ پابندی دور ہو گئی جب لوگ شراب کو بھول بھال گئے اسلامی معاشرہ مستحکم ہو گیا پرانی عادتیں لوگوں کے ذہنوں سے مکمل نکل نکلی اسی وفا کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص تھا اشج عبد منذر بن عائف تو جب یہ وفد وہاں پر گیا تو یہ سواریوں کے پاس لوگ بھاگے آپ سب سے بھی خدمت میں تو یہ سواریوں کے پاس انہوں نے سوان سمیٹا سواریاں بٹھائی اور خود اپنے کپڑوں میں سے سفید رنگ کا ایک جوڑا نکالا اور اس کے بعد اپنے کپڑے بدلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے ہاتھ چومے اور سلام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کی اور ان سے رہا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کو بڑی پسند ہیں اللہ کو ہی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے انہوں نے پوچھا کہ ایک فرمایا کہ حل اور ایک وقار تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خصلتیں میری اختیاری ہیں یا اللہ آپ نے میری طبیعت میں ڈالی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری طبیعت کے اندر رکھی ہے فطری طور پر تمہارے اندر وجود تو نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کی اور تمام شکر اس اللہ کا جس نے میری فطرت میں ایسی چیز رکھ دی جو اللہ اور کے پسند ہے یہ حضرت انس کی روایت سعید انس بے مالک رضی اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ مسجد نبی میں تھے حضور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگایا تھا مجلس کے اندر اور وہاں ان چیزوں سے فکہار مسائل نکالتے ہیں اس سے فکر یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مجلس کے اندر بڑے کے لیے تکیہ لگانا تکیے کے سب بیٹھنا یہ جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھے تو کہا کہ ایک شخص آئے اور اپنا اونٹ باند مسجد سے باہر اور ہم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تم میں سے تو کسی نے کہا کہا, کہا میں سے جو صحابہ پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شخص یہ سفید رنگ کے گورے شخص جو تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ کے پاس آئے زبان اور کہا کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں پورے تھے لیکن عرب کا رواج تھا دادے کے نام کی طرف بھی منسوخ کرتے تھے کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے تو کہا کہ میں آپ سے کچھ سواپ کرنا چاہتا ہوں اور میرے سوال کرنے کا انداز ذرا درشت ہوگا ذرا سخت ہوگا آپ نے اس پر دل میلا نہیں کرنا رنج نہیں کرنا میرے سوالوں کے انداز کے اوپر اور اسے بھی نہیں ہو آپ نے فرمایا کہ سر لام بہ بدالت جیسے چاہتے پوچھو تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جو آپ کا پروردگار ہے اور جو لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی جو پروردگار ہے میں اس رب کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا آپ نے فرمایا اللہ خدا کی قسم ہاں اللہ رسول بنا کے بھیجے اس نے کہا میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا کہ پانچ نمازیں پڑھا کرو آپ نے فرمایا اللہم نام خدا کی قسم ہاں اسی نے دی کہا کہ میں پھر آپ اللہ تعالی کی قسم دے کر پوچھتا کیا اس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھا کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ منام خدا کی قسم ہاں اللہ نے مجھے کہا اس نے کہا کہ میں پھر آپ سے آپ کو اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے مالداروں سے زکات لے کر آپ غریب میں تقسیم کریں مالداروں پہ زکات ہو اور غریبوں میں تقسیم کی جائے مالداروں سے لی جائے آپ نے فرمایا اللہ اللہ کی قسم ہاں تب وہ کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو آپ نے فلایا اور میں اپنی قوم کا ایلچی ہوں نمائندہ ہوں سفیر ہوں میرا نام زمام ابن طالبہ اور میرا تعلق بنو سعد ابن بکر سے تو اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ جو آئسا کہ اللہ کے سوا کوئی بابود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں اور میں یہ فرائض جو آپ نے ارشاد فرمائے میں ان کو ضرور ادا کروں گا اور جن چیزوں سے آپ منع فرمایا میں اس سے ضرور اشداب کروں گا اور آپ کے اس فرمان میں اپنی قوم کو پہنچانے میں کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا جیسے آپ نے فرمایا ویسے اپنی قوم کو پہنچاؤں گا تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ پھر یہی بات ہوئی اپنا یہ اعلان کیا اور اپنے اونٹ پر بیٹھے ان کی دو چڑیا تھی پیچھے سے بال چٹیا بنے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں چلا جائے گا تو کہتے ہیں یہ سب آئے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور اپنی قوم کے پاس گئے قوم کے لوگ کو جمع کیے اکٹھے ہو جب بات کر رہے ہیں تم سے تو جو لوگ جمع ہوئے ان سے رہے ہیں کہ لاد اور کتنے برے ہیں لوگوں سے کہنے کیا برے بت ہیں یہ تو لوگوں نے کہا کہ زمان باز آ جاؤ اور برس سے ڈرو برس وہ جو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کی جسم پر سفید سفید داغ پڑ جاتے اس کو برس ہیں اور کہا کہ جزام سے ڈرو اور جنون سے ڈرو کہ بتوں کو برا بھلا کہنے والا یا پاگل ہو جاتا ہے مجزم ہو جاتا ہے بیماری ہے یا مبروس ہو جاتا ہے برس جلس فید ہو جاتی تو زمان نے کہا کہ تمہارا خدا تم لوگوں کا برا کرے یہ عربی محاورہ ہے تمہارا ناس ہو جس کو ماریا کہتے ہیں استیا ناس کہتے ہیں تمہارا ناس خدا کی قسم یہ لات اور عزہ یہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے اس کے اوپر کتاب نازم فرمائی ہے اس کو اللہ پاک نے بھی وحدانیت اور اس کی رسالت بتایا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک اللہ ہے اور نبی جو ہے جو اس نے بھیجا ہے وہ اس کا رسول ہے اور تمہارے پاس میں باتوں کو اس سے خود سن کر لے کر آیا ہوں خود اس کی زبان سے میں نے باتیں سنی کہتے ہیں کہ یہ دعوت ایسے عزم کے ساتھ اور ایسے زور کے ساتھ اور ایسے دل کی گہرائی کے ساتھ زمان ابن طالبہ نے دی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے پورا قبیلہ مسلمانوں کے عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے زبان سے زیادہ بابرکت داری نہیں دیکھا کوئی جو صبح رسول اللہ کا پیغام اپنے لے کر گیا اور شام تک اس کی پوری قوم ایمان لا چکی کی کیونکہ یہ اس بندے کی آب آب دیکھنا انصحابی رسول کی یہ قطریت ہے مزاج کے اندر ایک مضبوطی ہے آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی مضبوطی کے لیے سوالات کی اور اگر میں سوال سیدھا سیدھا کروں گا اس سے قاب ناراض نہ ہوئیے گا میرے سوالات کرتے اور جب سوالات کیے تو اس کے جو جوابات بھی اس پر وئی صحن مسجد کے اندر کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اس سے نہ دائیں ہوں گا نہ بائیں ہوں گا اور اب اسی بات کو پورا کا پورا بھی قوم تک بغیر کسی کمیشی کے پہنچاؤں گا تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ ایک قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہوئے بغیر واپس گیا اور وہ نجران کے عیسائی تھے جو تھے یمنس. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اصل میں اس خط میں اس میں لکھا تھا کہ اپنے جو سرنامے کے بعد الا عبادت اللہ بن عبادت, اللہ من عبادت میں تمہیں بندوں کی عبادت سے اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلاتا وہ ادرو کم اللہ من بن ولاباد اور تمہیں بندوں کی دستی سے اللہ کی بالا دستی کی طرف بلاتا بندوں کی غلامی سے تمہیں اللہ بندوں اللہ کی غلامی کی طرف بلاتا ہوں فعین ابئی اگر تم انکار کیا تم نے فل جزیا تو تم پر جزیہ لازم ہوگا جزیہ تو ہو اور فعین ابھی اور اگر تم نے جزیہ دینے سے بھی انکار کیا تو آدن تو کم تو میں پھر تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں وسلام یہ خط چلا گیا نجران کے عیسائیں تو ان کے پاس پہنچا اس کے بے لوگوں نے اس کے جو اسکف کلاتے تھے اس نے طلب کیا سب کو اور بہت سارے قبائل تھے ان کے تو انہوں نے طے کیا کہ اپنے چودہ بڑے بڑے سرداروں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بھیجا جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چودہ کا وفد تھا بعض کہتے ہیں کہ ساٹھ کا وفد تھا یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے انہوں نے بڑی چادیں پہنی ہوئی تھی اور ریشم کے کی آستیاں اس کو لگائی جاتی تھیں وہ اوپر لباس پہنے ہوئے تھے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور مسجد میں جب آئے تھا سب سے پہلے تو مسلمانوں کا قبلہ تو مغرب کی طرف ہوتا تو یہ مشرق کی طرف منہ کے اپنی کوئی نماز ادا کرنے لگے تو صحابہ نے دیکھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کچھ کر رہے تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو پڑھنے کو اپنی نماز دوڑو چھوڑ یہ لوگ پہلے انہوں نے اپنی نماز پڑھی مجھے نبی میں آ کر آپ سے تشریف نے پہلے اپنی عبادت کی آ کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے منہ پھیر لیا ان سے یہ حیران نہیں کہ سے ہماری ادھر دیکھ